ابو مصاف سوری حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ پہلے جو باتیں ذکر ہوئی ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے کہ علماء کرام نے طائفۂ منصورہ کی تین اقسام بتائی ہیں پہلی قسم اہل العلم و سننا کتاب و سنت کو جاننے والے دوسری قسم اہل الدا والامر امر بالمعروف و نہیں المنکر منکر دائی حضرات اور امر بالمعروف نہیں عن منکر کرنے والے تیسری قسم اہل الجہاد والقتال فی سبیل اللہ اللہ کے راہ میں جہاد اور قتال کرنے والے والذی یبدو لی جمعاً بین هذه الاقوال واللہ عالم ما یلی استاذ فرماتے ہیں کہ ان اقوال کو جمع کرنے کے سلسلے میں چند باتیں مندر جزیل ہیں پانچ نقاط استاذ نے یہاں ذکر کیے ہیں اکثر صلف صالحین جنہوں نے طائفہ منصورہ کو اہل حدیث اور اہل علم قرار دیا ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ واللہ عالم یہ ہے کہ یہ محدثین اور علماء جہاد کے میدان میں دوسروں سے آگے ہوا کرتے تھے جب جہاد فرض عین ہو جاتا یا کافی تعداد میں مجاہد نہ ہوتے تو وہ میدان جہاد میں دوسروں سے سبقت لے جاتے تھے عام مسلمانوں سے آگے آگے ہوتے تھے بلکہ صلف کے بارے میں یہ بات منقول ہے کہ وہ جہادی محاذ میں سو بار سے زیادہ گئے ہیں لیسے بھی قصد القتال جنگ لڑنے کی خاطر نہیں وہ انما لی اخل حدیثیثی مواقع الرباط بلکہ وہ حدیث پڑنے گئے تھے وہاں اس لیے کہ میدان جہاد میں محدثین کثرت سے ہوا کرتے تھے جہادی مورچوں میں محدثین کثرت سے ہوا کرتے تھے وہاد ان دما کان اہل الحدیث اہل اور یہ اس وقت کی بات ہے جب اہل حدیث اہل جہاد ہوا کرتے تھے ولی سما سور اکثر احمد اہل اس وقت نہیں جبکہ ان میں سے اکثر لوگ جو ہیں وہ گپ شپ والے بن گئے واہل ان وقال ان و اور جب وہ قیل وقال اور زیادہ مناظرے والے بن گئے یہ اس وقت کی بات نہیں ہے زیادہ سوالات کرنے والے بن گئے اس وقت کی بات نہیں ہے بلکہ اس وقت کی بات ہے جب کہ محدثین مجاہدین ہوا کرتے تھے تو ای منصورہ والے اکثر وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ اپنے زمانے میں اولین ترجیحات پر عمل کرنے والے ہوتے ہیں کہ ان کے زمانے میں علم دعوت یعنی امر بالمعروف نہیں عنل یعنی منکر اور قتال و جہاد جو تین باتیں بیان کی گئی ہیں ان ابواب میں جو اہم بات ہوتی ہے وہ اس کو کرتے ہیں انہیں طائفہ منصورہ کہا جاتا ہے جیسے مثال کے طور پر امام بخاری اور امام محمد رحم اللہ تعالی ان کے زمانے میں اسلامی خلافت قائم تھی اور مضبوط و مستحکم تھی وہ اپنے دشمنوں کے خلاف جنگ کیا کرتے تھے اور ان لوگوں نے کفار کے اوپر جزیہ قائم کیا ہوا تھا اس وقت طائفہ منصورہ کے جو سربراہ ہیں ان کی صفت کیا ہونی چاہیے تھی ان کی صفت جہاد بیان ہونی چاہیے تھی کہ وہ اپنے علم اپنے قلم اور اپنی زبان سے اس زمانے میں موجود نئی نئی بدعتوں اور خرافات کا مقابلہ کرتے تو یہ کام اس زمانے میں ان حضرات نے کیا ظالم بادشاہوں کے خلاف اور باطل قسم کے احکام کے خلاف بدات و خرافات کے خلاف ان لوگوں نے زبردست جہاد کیا اور امام محمد رحمہ اللہ نے بنو عباس کے زمانے میں جو خلق قرآن کا مسئلہ پیش آیا تھا اس میں ڈٹ کر اپنے صحیح عقیدے کا اعلان کیا اور القرآن مخلوق نامی اس عقیدے کا انہوں نے رد کیا اور اس کے لیے انہوں نے آزمائشیں اور سختیاں جھیلی اس لیے کہ اس زمانے میں یہی سب سے اہم مورچہ تھا امت کی حالت ایسی نہیں تھی کہ دشمن ان پر حملہ ہو سکتا عسکری مورچوں میں جانے کی اتنی ضرورت نہیں تھی بلکہ سلطنت اور خلافت کے اندر موجود مشکلات کا مقابلہ کرنا اس زمانے میں زیادہ اہم تھا لیکن دشمن تو ان کو جزیا دیا کرتا تھا دشمن سے تو خطرہ ان کو نہیں تھا ان کو اپنے اندر کی بدعات اور خرافات کا خطرہ تھا اور اس کے مقابلے میں امام احمد رحمہ اللہ نے قربانیاں دی ازمائشیں اور سختیاں ان پر آئیں لیکن وہ ڈٹے رہے ثابت قدم رہے اسی طرح ہم امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کو اگر دیکھیں تو انہوں نے اس زمانے کے شام اور مصر کے لشکر کو اگرچہ ان کے اندر بدعتیں بھی تھیں اور جہالت بھی تھی اس کے باوجود ان کو انہوں نے طائفہ منصورہ قرار دیا تھا کیوں اس لیے کہ اس زمانے میں اللہ کے دین کی حفاظت اور مسلمانوں کی تاتاریوں سے حفاظت سب سے اہم بات تھی اور یہ کام وہ لوگ کر رہے تھے خلافت پر حملے ہو رہے تھے اور تاتاری چنگیز خانی جو ہیں یہ زبردست انداز میں مسلمانوں کے خلاف مصروف عمل تھے تو اس وقت شام اور مصر کے لشکر نے مسلمانوں کا دفاع کیا اور ان کی حمایت کی اس لیے ان کو امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے طاعفہ منصورہ قرار دیا حالانکہ وہ علماء نہیں تھے حالانکہ ان کے اندر بدعتیں بہت زیادہ تھیں اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو ممالک تھے جو غلام تھے جو بادشاہ بنے تھے بعد میں جیسے سیف الدین قطب الدین بیبرس رحمہ اللہ یہ وہ لوگ تھے کہ جو اہل حدیث ہونا تو کجا عام علماء بھی نہیں تھے تو جنگی افراد تھے اور غلامی کی زندگی انہوں نے گزاری تھی لیکن عین جالوت میں تتاریوں کو شکست اللہ کے فضل و کرم سے کس شخص نے دی سیف الدین قطب نامی بادشاہ نے دی جو کہ اصلا غلام تھے اور ظاہر الدین بےبرس نامی نے دی جو کہ اصلا غلام تھے تو یہ تو محدثین نہیں تھے بل قانول جہلی و البدای اقرب منهم للعلم بلکہ یہ لوگ عموماً علم کے مقابلے میں جہالت اور بدعات و خرافات کے زیادہ نزدیک تھے ساحل لیکن وہ امت کے اہم مورچوں پر تھے امت کے اہم مسئلے کو حل کر رہے تھے وہ کیا تھا حملہ آور دشمن کو دور کرنا اس سے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ امت کے جو اہم ترجیحی مسائل ہوتے ہیں اور امت کے جو اہم بنیادی قدایا ہوتے ہیں ان کو حل کرنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنے والے لوگ طائفہ منصورہ کہلاتے ہیں بات سمجھ میں آ رہی ہے دوسرا نقطہ وہ حضرات جو کہ بغیر شریع علم کے جہاد میں مصروف ہوتے ہیں اور شرعی اساس اور منحج کے مطابق مکمل نہیں چلتے تو ان کو مکمل طور پر طائفۂ منصورہ نہیں کہا جا سکتا اس لیے کہ اباہرین علی الحق کے حق کی بنیاد پر وہ غالب رہیں گے یہ صفت ان کے اندر مکمل طور پر پائی نہیں جاتی کیونکہ یہ صفت علم اور جہاد کے جمع ہونے سے مکمل طور پر پائی جائے گی جس طائفے کے اندر علم اور جہاد دونوں برابر برابر ہوں گے اس کے اندر الظاہرین الحق یعنی حق کے مطابق چلنے والے اور حق کی بنیاد پر غالب رہنے والے یہ صفت مکمل منطبق ہوگی لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کو اجر نہیں ملے گا وہ جو اللہ کے دشمنوں کے خلاف اپنے دین کی اپنی عزتوں کی اپنی جانوں مالوں کی اور اپنے عقل و فکر کی حفاظت کے لیے اور حمایت کے لیے نکلے ہوئے ہیں ان کو اجر ضرور ملے گا ٹھیک ہے مکمل طائفہ منصورہ کی جو صفت ہے وہ ان کے اندر نہیں ہے کیونکہ علم اور جہاد دونوں ان کے پاس نہیں ہے لیکن بہرحال طائفہ منصورہ کی طرف منسوب تو ہوں گے جیسے کہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ان کو عمومی طور پر طائفہ منصورہ کی طرف منسوب کیا اس لیے کہ وہ اس امت کے اہم مورچے پر موجود تھے یعنی اس زمانے میں اگر کوئی شخص حدیث کا درس دے رہا ہو تفسیر کا درس دے رہا ہو تو اس کی فضیلت ان مجاہدین سے زیادہ نہیں ہو سکتی اس لیے کہ اس وقت اہم معاملہ امت کا حدیث اور تفسیر کا درس نہیں ہے اس وقت تو امت کی بقا کا مسئلہ تھا حکومت اسلامیہ کے بقا کا مسئلہ تھا خلافت اسلامیہ تو ختم ہو چکی تھی اب جو چند ایک حکومتیں رہ گئی تھی ان کی بقا کا مسئلہ تھا اور اس مسئلے میں جنہوں نے قربانیاں دی انہیں طائف منصورہ کی طرف منسوخ کیا جا سکتا ہے اور اگر چیت منصورہ کی مکمل صفات ان کے اندر نہیں ہیں علم اور جہاد کا بیک وقت ہونا لیکن ان کو اجر ملے گا کہ انہوں نے دین کی حفاظت کی انہوں نے جان و مال کی حفاظت کی انہوں نے اتنے سارے مسلمان بھائیوں اور بہنوں کی عزتوں کی حفاظت کی ظاہر سی بات ہے اس زمانے میں کوئی محدث و مفسر جو کہ اپنی مسجد میں مدرسے میں بیٹھا ہوا ہوگا اس کا یہ اجر نہیں ہوگا بات سمجھ میں رہی ہے تیسرا نقطہ طائفہ منصورہ نامی جماعت کے اندر موجود ہر فرد کا مولوی ہونا یا مفتی ہونا ضروری نہیں ہے بلکہ یہ کافی ہے کہ وہ حضرات جن کے ہاتھوں میں قیادت ہے اور وہ حضرات جن کے ہاتھوں میں اختیارات ہیں ان کے اندر علم اور دعوت کی صفات جہاد فی سبیل اللہ اور قطال اللہ کے ساتھ جمع ہو یہ کافی ہے ان کے بڑوں کا ان کے رہنماؤں کا اور ان کے مسئولین کا علم اور جہاد کا سمجھنا یہ کافی ہے ہر کارکن کا اور ہر آدمی کا مولوی یا مفتی ہونا ضروری نہیں ہے ان پر عمومی حکم لگایا جائے گا ان کے منہج کے مطابق اور ان کی قیادت کے مطابق ان کے عقائد کے مطابق ہر ہر شخص کو دیکھ کر حکم نہیں لگایا جائے گا بات یہ ہے کہ ان کا منہج اور ان کا اعتقاد کیا ہے اور اسی عقیدے اور منہج کے مطابق ان پر حکم لگایا جائے گا کہ یہ کون لوگ ہیں ایسا نہیں ہے کہ سب کے سب اس کے اندر مولوی ہوں گے یا مفتی ہوں گے شیخ الاسلام ہوں گے اور جب تک تین سو مولوی ہم جمع نہیں کریں گے اس وقت تک ہم جا نہیں کریں گے یہ فضول باتیں صحابۂ کرم رتی اللہ عنہ اجمائن سب کے سب علمات وہ نہیں تھے اور نہ ہی ان کے بعد جو آنے والے اتنے سارے طائف منصورا کے گروہ گزرے ہیں جن کے بارے میں اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہا ہے کہ قیامت تک جاری رہے گا یہ گروہ تو سب کے سب تو مولوی نہیں ہوتے اور نہ ہی یہ ضروری ہے ہاں ان کے بڑوں اور ان کے رہنماؤں کا ان کے جو مسئولین ہیں اور عمرہ ہیں ان کا کافی حد تک علم حاصل کرنا اور جہادی فکر کو اور مسائل کو سمجھنا یہ کافی ہے بات سمجھ میں رہی ہے